بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم بعده هو نصلي على رسوله الكريم اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان توند وجوهكم تمل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر صدق الله العظيم وعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله منقانت ہجرت اللہ اللہ مارن الحق حق یا رب یار آج اللہ کا نام لے کر ہم عربع النبی کا سلسلہ باز مطالعہ شروع کر رہے ہیں لیکن میں نے اربعین نبوی کی جو پہلی حدیث آپ کو سنائی اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ابتدائی حصہ بھی پڑا اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط ہے یوں سمجھئے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے احادیث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آ جاتی تاکہ تبیم ہو جائے وضاحت ہو جائے کا ذکر سے نبی ہم نے آپ پر یہ از ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واسع کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف نازر کی قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا حضور کے پاس تو وہ امانت تھا مہارا یہ جو آیت ہے سورہ بکرا کی ایک سو ستہتر جس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر اور میں میرے نزدیک کے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے طویل آیات میں سے بھی ہے میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا ہے اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا کوئی گمان ہو بھی خیال ہو بھی قیاس ہو بھی تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہو جاتا ہے باطن کی طرف توجہ نہیں رہتی ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے باطن میں موٹو کیا ہے محرری کے عمل کیا ہے اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے ظاہر بھی اہم ہے لطافت بے کسافت جلوہ آ رہا ہو نہیں سکتی لطافت کو کسی لطیف شہ کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیر شے درکار ہوتی ہے اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے لیکن اصل شہ جس پر کہ امفیس ہونا چاہیے وہ اول کا باطل ہے یعنی اس کی نیت چناتے فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مرشق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا جو درس میں نے بارہا دیا ہے جو کہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن کا منتخب نصاب اس کا درس نمبر دو ہے تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کیے اس پر تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے ایمان در حقیقت موٹف کو معین کرتا ہے نیکی اس اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے کاروبار ہے تو یہ نیکی نہیں ٹھیک ہے کاروبار جائے تو کاروبار بھی کیجیے کاروبار کی بھی کیجیے لیکن نیکی کا نبادہ اوڑھ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ دو ایمان اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر بھی ہے اجزاء اس کے نبوت و رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتماد سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے جو نچ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رحبانیت کی شکل اختیار کر ما وہ رحبانیت بتک تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی ان پر اور حضور نے فرمایا لا رحبانیت اسلام لیکن ظاہر بات ہے کہ رحبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں. لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے غیر متوازن ہو گئی توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کی کے ساتھ یہ ماڈل ہے لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بلاخت سے نیکی کا اسی لیے کی جائے کہ اندار حاصل ہو جائے اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت کے ذریعے اب اس بات کو اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے ایک جد و جہد کر رہے تھے ایک محنت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جم و تدوین بہت بڑی دیکھی تھی پھر اس پر جرو تعدیل اس کے اندر بڑے خطرات تھے کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو جس نے کہ جھوٹ بھوٹ گھڑ کر کوئی بات جو کو ہے حضور کی طرح منسوخ کر دی تو بڑی محنت طلب مشقت طلب جنوجہ تھی اس میں بھی اصل شہر ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس کے اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترم تو ابو حفص کو کہ کنیت ہے حضرت عمر کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے ان فلان اب ان سے روایت کیا گیا اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا لہذا براہ راست وہ خود سامنے ہو سکتا امکان جب ان سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی یہاں یہ ہے کہ فرمایا کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اب یہ ہے آگے جو حدیث کا ان نمن اعمال و کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے عمل نیکی کا مدی کا نہیں عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل فعل کی جمع افعال عمل کی جمع آباد ان کے استعمال میں یہ فرق ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو محنت طلب ہو جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے اسی لیے قرآن مجید میں عاملت انا سبہ بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن دن پر تکان تعریف اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں گے اس کے لیے لفظ ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے, کے اندر داخل ہوگی تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے اعمال سنا میں میں آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی اور احادیث کے بعد اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا برا یہاں پر ہے نیک آمال امال ان نمل امال بن نیات یہ نہیں ہے کیا برائی کا کام کر رہے ہو معاشیت کا کام کر رہے ہیں نیت تو نیک ہے نہیں. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا بدی پر نہیں ہوگا برائی پر نہیں ہوگا معاشیت کے کام پر نہیں ہوگا گناہ کے کام پر نہیں ہوگا اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر ہو ان اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل ہے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی یہ ادا کیا عام میں ہم کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے وقت آنے والا ہے اب بڑا چودھری بڑا سرمایہ دار محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے گلیوں میں جاتا غریبوں سے ملتا ہے بغل ہوتا ہے محلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے پیار کرتا ہے سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ تو دھندہ ہے انہیں ووٹ چاہیے تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں لیکن باعث مخفی ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سلف سینسر پیدا نہ ہو جائے ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو ہو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ نیت کی ہوگی وہی ملے گا وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کی عمل کے سامنے آ رہا دنیا میں آپ کا معاملہ اور نیکی کا کام ہے اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی اپنے انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ موٹ حاصل کرنا یہ مقصد تھا یا کیا تھا اللہ جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں گے بڑا اچھا کام ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہوگا اب ایک مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہو رسولت رسول تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی گئی ہجرت کیا تھی حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کہوں اور مدی پہنچو اہل و ویال کو چھوڑنا پڑے مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ حکم اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبضیوں کو چھوڑو اور اس کی وجہ کیا تھی یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے ساتھ اب وہ دور آ رہا تھا حضور کے جنگ جو میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر کے ساتھ لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک برقر پر جمع ہو جائے اگر قوت منتشر ہے کچھ لوگ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ ہجرت فرض تھی اس سے پہلے دو ہجرتیں ہوئی تھیں وہ والنٹری تھی اختیاری تھی حبشہ کی طرف اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ چاہو ٹھیک ہے چلے جاؤ, جاؤ ہمشا میں جا کر پناہ گزی ہو جاؤ وہ پناہ گزی بھی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو دیکھ ہے اچھا ہے عادل ہے منصف ہے لہٰذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی وہ اختیاری تھی یہ ہجرت فرض تھی اس لیے کہ یہ تو حضور کی انقلابی جد و جہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت پر اب ہجرت کا ظاہر کیا ہے کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ ہے تو حاضر اب تو یہی کہیں گے نا اور کیا کہیں گے لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے یہ اللہ جانتا ہے اب اس کی دو مثالیں دیں پہلے تو فرمایا من کانت ہجرت ہو رس اگر یہی ہے تو ان کی ان کی حجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی انہیں عجل و ثواب پورا ملے گا ہجرت ہو سی اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے تاکہ دنیا حاصل کر لے او امراط یعنی کہو ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہےجرت ہوں الا مہ حاجر تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوگی وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار ہوگی اب اس کو سادہ سے مثال <تصفح> سے میں سمجھا دوں کہ مثلا مکے میں کوئی مسلمان کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی اور کوئی جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان تو کفار تو ان سے کام کراتے نہیں ہوں گے تو اہل ایمان ہی کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی ایک موقع جو ہے معاشرہ پیدا ہوتا تھا اب اگر وہ لوگ چلے گئے اب یہ کیا کریں اب کس وجہ سے کہ میرے جو گاہک تھے وہ تو چلے گئے فرض یہ فرض کر رہا ہوں اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں تو یہ باریک بات ہے یہ اللہ کے علم میں ہے کوئی شخص جو ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کوئی حکم نہیں لگا سکتا اللہ کے لئے اللہ کا رہا تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا حضور ہمیں بتا رہے ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش بند تھا وہ خاتون حجرت کر کے چلی گئی اب یہ بھی کچے دھاگے سے بزے پہنچ گئے اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ طاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شبار نہیں ہوگی بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت نے کھاتے میں آئے کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے مہاجر ام قیس ان کو کہا جاتا تھا ام قیس کے مہاجر مشہور ہو گیا ہوگا یہ دو مثالیں دے دی فجرت ہو الا مہاجرہ لہ تو ان کی ہجرت بظاہر تو عمل من بولیے موم نے صادق نہیں کیا ہے کہ وہ مکہ سے اپنی بود و باش اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آ گئے حاضر ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹیو کیا تھا ساری بات کا دار و مدا اللہ کے ہاں دار و مدا اس طرح دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں کسی کی نیت پر شک کرنا حملہ کرنا جائز نہیں ہے ہمیں کیا معلوم ہے یہ دلوں کا حال ہے اور دلوں کا حال اللہ جانتا علیموں میں جاتی اللہ تعالیٰ وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ, لا الى ولا الى الى اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے عمل صحیح ہے دیکھے اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا وہ جو قوت محرکہ تھی وہ بھی صحیح ہے وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں سے اکیس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے حضور نے فرمایا منصوبہ یورائی فقت اشرکا وہ من ساما یورائی فقت اشرکا من تصدہ فقط اشرک جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شروع کیا اب نماز کو بہت بڑا کی کا فیل ہے بہت بڑا کی کا فیل ہے تو ارکان اسلام میں سے روکنے آسم ہے اصلاح میں ماد الدین لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے ریاکاری کی ہے اپنی دین داری کا اور اپنی تقوی کا کا روم گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر تو پھر یہ شرک ومن ساما یور آئی فقط اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا ومن تصد آ یورای فقط اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے ریا کاری میں شرک اور شرک سے زیادہ بڑا گنا گنامنا گناہ اور کوئی نہیں دو مرتبہ سورہ نصاب میں یہ آیت آئی ہے ان کبھی وہ یکفر و, و, و ماں دونوں کرے شاہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم کر جس کو چاہے گا وہاں فرما دے ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی گئی شیر کے خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے یہ شرک خفی ہے ایک شر جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے بدھ کو سجدہ کیا جا رہا ہے قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے شرک جلی ہے شرکے خفی ہے چھپا ہوا شرک اندر دل میں کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ لمبا سجدہ کر دی اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں سمپل میتھمیٹکس سے اگر وہ پہلے پانچ سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے دس سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے تو یہ پانچ اضافی کس کے لیے کیے پانچ تو ہو گئے اللہ کے لیے پہلے وہ کر رہا تھا لیکن یہ پانچ جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے تو لوگوں کے لیے ریا کے تحت تو ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بھی نہیں آ تھی صحابہ کرام اس کی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت علی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو مشرق کو زیر کر لیا اس کے سینے پر سوار ہو گئے اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب حضرت علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے وہ حیران ہوئے وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری میں نے تو اور توہین کی تھیم کی انسلٹ کی یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کیوں پوچھا تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہو گا. تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذات، ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی اس کی میں نے اس میں ذرا غور کیجیے جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے یا مرو یا مار دو اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر یہ کمال ہے تربیت کا محمد و رسول اللہ الرسول اب یہ مضمون قرآن مجید میں تین جگہ آیا ہے بڑے حسین تنصیلوں کے پیرے میں سورہ نور کا جو درمیانی رکو ہے پانچواں رکو وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے حکمت کا یہ بڑے, بڑے بڑے موتی سے تمسیلیں دی گئی پہلے ایک مومن نے سادر کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور یہ نور ایمان دو نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے نور فطرت اور نور وحی نورون آلات پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی اس کے کی اعمال کیسے ہوتے ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو مساکین کو کچھ اور کرتا ہے اس کی مثال کیا بیمار کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے تو اس کا اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب باسر بعد موت ہو جائے گا تو اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی مجھے کچھ نہ کچھ ججٹ کو یہاں ملنا چاہیے نہیں. اس کی تمشیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ولزی نے کفر امالحم کا شراب ان بکیرا جن لوگوں کے اندر کفر ہے جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا ان کے امال ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہیں جیسے کہ صحرا ہمیں دور سے پانی نظر آتا ہے پانی نہیں ہوتا مراج سراب اب پیاسا آدمی جا رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگتا ہوا جب اگزاسٹ ہو گیا بھالتے نہیں سکتا تو کھسکتا ہے،, ہے, ہے تو کچھ نہیں پاتا کوئی پانی نہیں یہ تو سراب تھا دھوکہ تھا ووجد اللہ فوفا عسابا، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی لہٰذا زیرو ہے یہاں کوئی تو سراب کے مانے شراب کے مانے انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے اخلاص نیت نہیں ہے اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی رزا پیش نظر نہیں ہے تو وہ دیکھی نہیں ہے اس کے اللہ تعالی کی میزان میں کوئی مدد نہیں بڑی پیاری بات ہے پھر تیسری مثال ملی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی بلزیز کفر امال کا سلابین ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکے نظر آتی ہے نا انیک کام کر رہا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی نہیں ہے خالص دست پرست خالص مفاد پرست کسی خیر کے لیے کسی دیکھ... دکھاوے کے لیے بھی نہیں ان کو کہا گیا ہے ظلمات ظلم ایک انتہا پر نور العلہ نور نور پر نور وہ مومنین صادقین جن کا بات منور ہے پورے ایمان سے اور ظاہر مزین ہے آپ نے صالح نور العلان اللہ رب الجالمن اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفا کرنا ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں ظاہر جو ہے کچھ مولمے کی نیکی ہے مولمے کی چمک ہے تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہوگا تو شراب کے مانند ہوگی اس کی نیکیاں اس کے امال وہ امید میں آگے بڑھے گا گسٹ تک پہنچے گا لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگا اور تیسرے بہادر صاحب ظلم اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں اچھا دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آئے نمبر 18 مسن النظین کفر ہوں مال ہوں کرماد قطر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر فسات اور بلاغت کی براج ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہے اللہ کا کلام ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان مان آمال ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں ان کی اعمال ان کی مثال ایسے ہے کرماد کہ جیسے راک کا ایک ڈھیر ہو استندہ بہر رہی ہے پھر یوبن آصف ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راک کو بخیر دے کوئی وجود نہیں ہے مجھ کو پرمایا لائک ترونا ماقشم بادشاہ وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال میں نیکیاں کمائی تھی نیکمال کیے تھے ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی کچھ نہیں ملے گا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نے کیا تھی ریا کی نے کیا تھی ایمان کے موٹس سے خالی تھی مسلم الفر ہوں رب نہیں ہوں کہ آخری جو تفصیل ہے سورہ فرقات میں آئی یہ تو ایک عجیب ورلڈ پکچر جسے کہنا چاہیے الفاظ میں ایک چیز کا کی تصویر بنا دینا اور نقشہ کیا ہے قدیم ناجال منصورا انہیں کو کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہی آئی ہے وہ اللہ کے نبی ہے کیا جھوٹ بول رہا نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر مانتے کیوں نہیں ہمارا اور برو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا حاجیوں کی خدمت کی ہم ان سے بڑھ کر سمت کی تو ابھی تک تو ہم کندھے سے ملا کر آ رہے ہیں اب ان کی نبوت مان لیں ظاہر بات ہے محمد کون ہے سلام ساشمی ہے نا ش میں سے اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ گولام ہو جائیں گے یہ گوارا نہیں. تو ان کے یہاں نیکیت جو ہے وہ بھی مسابقت میں بھی دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے زیادہ تعریف ہو زیادہ ڈنکے بچ جائیں ان کی صحافت کے ان کی نیکی کے تو یہاں فرمایا اِلَى بِن عَمَلٍّ. یہاں من عَمَلٍّ کا نفس جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ تنقیر جو ہے نہ تنقیر تفخیم کے لیے وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف ان امال کی طرف اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے جیسے فٹ بال کھیلنے والا بلا تشبی بلا تشمیح، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ دوڑ کر آتا ہے ہٹ لگاتا ہے کک کرتا ہے بال کو ی طریقے سے قدیم نہ علامہ ہم آگے بڑھیں گے ان کے امال کی طرف اور وہ بڑے بڑے امال ان کے خیال میں بڑی نیکیاں پجان نہ ہو ہم اسے کرنے میں گرد و غبار پھیلا ہوا پیدل گئے جیسے وہ راک منتشر ہو گئی یہ گرد و غبار منتشر ہو گئی یہ تین تمثیلیں جو ہیں قرآن مجید میں اس کارانہ نیکی کے لیے اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور طبیعت وہ حضور کی حدیث ہے اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا تھا یہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے تعلق کیا نوا من کانت ہجرت ہوں الا اللہ و رسول ہی فضرت ہوں رسول من کانت ہجرت ہوں دنیا یوسیبا کہ اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کو و ثواب نہیں ملے گا یہ ہندو پن کے کام کرتا اسے پن کہتے تھے ثواب کا کام اب ایک شخص تھا گنگا رام اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا ظاہر <تصفح> بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا یا یہ کہ یوروپینس ہیں امیرکنس ہیں انگریز ہیں عیسائی ہیں وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں ادارے قائم کرتے ہیں بڑے ایک کام بڑے بڑے کام تو ان کے امال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے آفرت کو نہیں مانتے تو پھر کوئی اور موٹیو ہے کوئی دکھاوا ہے کوئی ریا ہے کوئی شہرت کا حصول ہے کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا فرض کیجئے آپ یہ کہہ کے کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے آرت کو مانتا رسول کو نہیں مانتا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالی نے کہا اس کے آباد قبول ہو جائے گا کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حضور تک پہنچا تھا یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے صرف بادشاہوں کو لکھے تھے عوام تک تو نہیں گئے تھے یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا اسلام کو دیکھا مسلمانوں کو دیکھا اسلام کی برکات کو دیکھا لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا لہذا وہ لوگ جو ہیں مستثمہ ہوں گے ان کا علیحدہ معاملہ ہے ان سے توحید پر معاملہ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نبوت کا دعویٰ کیا تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا بیٹھا نہیں رہے گا وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا معلوم کرے گا تو حق کی اگر طلب ہے ہدایت کی اگر اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے جو تلاشی ہے تو وہ لازم اللہ اسے پہنچا دے گا وہ نظیر جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی محنت کی ہے کتنی جد و کی ہے مجھے تو مصافت محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھ یہ کہ ہر اعتبار سے ایک رپلیکا سا نظر آتا ہے شخصیت کے اعتبار سے فارس میں پیدا ہوئے باپ جو ہے آتش کدے کا اہم پجاری یا جو بھی کہے ذمے دار تھا اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا آگ ہم جلائیں ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے بغاوت کی ایک اللہ کو مانوں گا میں تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا وہ ملیہ نکل جاؤ میرے نگاہوں کے سامنے سے ورنر اور میں تمہیں رجم کر دوں سنسار کر دوں ایسے ہی باپ نہیں نے, نے بھی نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی وہ عراق سے کی شام کی طرف ارم میں پیدا ہوئے تھے یہ عراق کا ایک شہر تھا ہجرت کر کے گئے شام ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق عراق سے متصل شام ہے ایران سے متصل جو ہے عراق اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر لی اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا حضور کی تو بےسط ابھی ہوئی نہیں جب تک حضور کی بےست نہیں ہوئی حضرت ہی کا دور نبوت رسالت جاری جاری عیسائی ہو گئے اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی اطمینان نہیں ہوا میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی اس دن پتا دیا کہ اچھا اب جاؤ فلا راہب کے پاس چلے جاؤ وہاں پہنچ گئے وہاں زیر تربیت تعلیم رہے اس کا بھی وقت آ گیا وہی بات دہرائی تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر و کا ظہور ہونے والا ہے عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے تک آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے وہ جو سائمن کے پیروکار تھے شمروم کے وہ مباحدین تھے آج کی عیسائیت پولزم ہے سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار ہیں جس نے تسلیف یاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسوی کو شاقت کیا اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی راہب نے جب ابو طارف کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے اور اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طارف سے اس کی حفاظت کرنا کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں ختل کر دیا تو عیسائیوں میں تھے ایسے حق پرست اور حق کا علم رکھنے والے لوگ تو اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر زماں کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین حضرت سلمان نے رقت سفر باندھا اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا مدینے کی طرف سے اس میں شریک ہو گئے ڈاکؤں نے ڈاکر ڈالا جو کچھ تھا لوٹ لیا ان کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ لیا خریدا ایک مدینے کے یہودی نے مدینے پہنچ گئے اس کو کہتے ہیں طلب صادق لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی بیڑیاں جو ہے وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں آگے تو نہیں جا سکتے سن رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن جائے کیسے اب یہ کہ حضور خود تشریف لے آئے ہجرت فرما کر میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس گیا حضور پہنچ گئے سد اللہ سے اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ کھجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں آپ نے پوچھا کیا ہے لیتا یہ کریں گے ہدیہ قبول کر لیں کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے کچھ کھجور لی پھر پہنچے کیا ہے یہ ہدیہ ہے اب دیکھیے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب صادق ہے تو کیا کیا مشقت ہے جھیلتا ہے لہذا اگر کوئی شخص جس تک اس محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہو اور پھر وہ ایمان ڈالائے تو یا تو وہ کسی عصمیت جاہلی کے اندر مبتلا ہے اپنے زوم میں مبتلا ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے اندر طلب صادق اور طلب حق ہے وہ موجود نہیں بہرحال آج کی اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے تمام اعمال ان میں خلوص اور اخلاص ان کی روح جو ہو وہ خلوص اور اخلاص ہو اس میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو اور صرف آخرت کی جزا اور فلاح اقوی مستطفر اللہ و و مسلم